بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لا ممیم اللہ لا الہ الا می ملا اللہ الف الحیف اللہ خدا جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا نزل علیک الكتاب بالحق مصدق لما بين يدیه وانزل التوراة والانجیل اس <سلام> نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل ناصل کی میں کون کا فوبی آیا تحم ادب شدید و اللہ عزیز قوم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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم من عند ربنا وما يتذكر الا اول الالباب وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض ایتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں گجی ہے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 انك انتل وهاب اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں گجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے ربنا انك جامع الناس ليوم لاغيب فيه ان الله لا يخلف الميعاد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 ان کا حال بھی فراؤنیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سب ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکزیب کی تھی تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے قل للذین جہنم اے پغمبر، سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی, بھی انقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہان کے جاؤ گے اور وہ بری جگہ ہے يرونهم کا نل العين آئیتا فرو بنصره من یش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 قُل اؤنَبئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ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 فقل اسلم تو منی وقلینسلم فقولبر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 اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو حبطت وما لهم من یہ ایسے لوگ ہیں جن کے امال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا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 جن کو کتابِ خدا یعنی تورات سے بہرہ دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دی تو ایک فریق ان میں سے ایک اجدائی کے ساتھ مو پھیر لیتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي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 كل کہو کہ اے خدا اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین دے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے جس چاہے زلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے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 تقو منہم تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ ویلی الله المصیر مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ اہد نہیں ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مزائقہ نہیں اور خدا تم کو اپنے غزب سے ڈراتا ہے اور خدا خداہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے قل ان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 فَإِن, تولو فإن لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر نہ مانیں تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا انس وآل إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا ذریتاً بعضها من بعض واللہ سميع علیم ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے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 ری سمحا مؤنی احاظ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا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 129. دَخَلَ دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 120. قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بِغَيْرِ يشاء پرور نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے دع اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ صَلِّ عَلِي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا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 اللہ تن سلا ستا وب کا کثیر بل اشی و اب کا ذکر نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما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 مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا کن تل دئیم اون اکولا مہم اوک مو یم و تل دئیم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 مؤم ان شو کی کلی متیسمسیح سب نویم اسمسی سب نویم او جی ہتنیات بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا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 تو اور, اور است خو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 ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ اور وہ یعنی یہود قتل عیسا کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسا کو بچانے کے لیے چال چلا اور خدا خوب چال چلنے والا ہے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 تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا فِي وَمَا لَهُمْ مِن <ناصرين> یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا سلا دے گا اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ذلك عليك من اے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں كَمَثَلِ آدم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 تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا فمن خان باردول فقل تالو فقول تالو ند ابنا انا و ابنا اکم و نسار انا و نسار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 اور صاحب حکمت ہے فَإِن فَإِنَّ اللَّهَ عليم طالمفسین تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى بین اللہ ناب اللہ ناب کبھی شخم فعی تقوالی انسلم کہہ دو کہ اے اہلی کتاب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 بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا والله وَلِيُّ المؤمنين ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومنوں کا کارساز ہے من اہل, لو وما يضلون الا وما اے اہل اسلام بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے اہل, لم و اے اہل کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو یا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 احد مثل ما او عند ربكم قل ان الفضل بيد الله اُوہ من يشاء والله واسع عليم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 يختص من يشاء والله ذو الفضل وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے وہ من کتاب يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ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 انا خلاقلهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم جلو خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لليمن دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم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 کیونکہ تم کتابیں خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو ولاکم او بابا او بالکف ری بالكفر بعد تم مسلمون اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے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 لم جَ أَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا بَععَكُمْ لَلتُؤمِنَّ بِهِ وَلََ صُررٌقالَالَ أَأَقُضَوْتُم وَأَخَدُْم عَ ذلكَالِكُم إِْرِي قَلُ أَقَرنَا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 حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشیہ زبردستی سے خدا کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف نوٹ کر جانے والے ہیں قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل انزل علی ابراہیم و اسماعیم وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى و می سو نو ابھی لانوبئی نہدیم لانو فری کئی نہدیم و نخن لہو مسو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 كيف يهدي الله قوما كفر بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البين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 جزا لئیم لانتاہی ولم ان لانت لعنت ولم والملائکہ واسی اجمائی ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا کی اور پرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لانت ہو خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم جنظرون ہمیشہ اس لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب حلکہ کیا جائے گا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی الا الَّذِينَ تَابُوا مِن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 ف تبلام لن تقبل توبتهم بلا تو الضالون جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسو کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ان کفر گم کلئی کو بلا من احدل ادا فلئی بل من احد مل ال ادبی الا ہوں اداب علی مل جو لوگ کافر ہوئے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 تنالو البر حتی تنفقو من ما تحبون وما تنفقو من شیئ فإن اللہ به علیم مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہِ خدا میں صرف نہ گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکوگی اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے کان کا نا بنی اس ولا ما اس ولا نفسه من قبل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 تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو یعنی دلیل پیش کرو فمن افترا علی اللہ الكذب من بعد ذالک فالائکہم الظالمون جو اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹے افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں قل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَهْدُو کہ خدا نے سچ فرما دیا بس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ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 اور خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے کلیہ البل مت آمَنَ سب لن من تبغد و بے غل متا مدون کہو کہ اے اہلی کتاب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 منتقل حق تو اللہ و تم مسلم مومنو خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا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 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا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 فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ جس دن بہت سے مو سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ تو جن لوگوں کے مو سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا کیا تم ایمان لاکر کافر ہو گئے تھے سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو وَأَمَّ الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جن لوگوں کے موں سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ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 اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے خیر امت اخرجت لنناس بالمعروف عن وتؤمنون بلو ولو آمن الکتا الكتاب کا نہ لهم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 ظُربَت عَلَيْهِ مُذَِّةُ أَنَ مَا ثُطِفُ إِللاا بحَابِلم مِنَ اللَّهِ وَحَبِل مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَب أُ بِغَبَ بِ مِنَ اللَّهِ وضربت عليهم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجو اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پنہ میں آ جائیں اور یہ لوگ خدا کے غزب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو نہ قتل کر دیتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے لیسو سواء من اہل الكتاب ام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 یؤمنون بالله واليوم الاخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات و, و اولئیک من الصالحین اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں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 نلین کا فلنگ اولاد و اولا اکا افاب ناری فالدون جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کی عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گی اور یہ لوگ اہل دو زخ کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے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 اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بذت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں ہا انتم الابو تحبونہم ولا نم و تم من بل کتابی کل وہ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 بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو ابتقول جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں پرور پروردگار تین ہزار فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے بلا ان ہادا یوم دم من کم هذا یم دد کم اب من الملائکت مسوومین ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن تن حملہ کر دیں تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا وما جعلہ اللہ الا بشرالکم ولتطمئن قلوبکم بھی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 او یکبتہم فینقلبو خائبین یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو حلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں لیس لک من الامر شيء او یتوب علیہم او یعذبہم فینہم ظالمون اے پیغمبر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 اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو کروت اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے رسول اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لبکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کیلئے تیار کی گئی ہے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 اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشتاً او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله۔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 ناسی وطلق یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان نصری اور اہل تقبہ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے ولا ولا وأنتم اور دیکھو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 اور تم میں سے گواہ بنائے اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا ولی يمحى الله الذين امنوا ويمحق الكافرين اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے ام حسبتم ان تدخل الجنه ولم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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْتَقَلْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يُنَقِّبْ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 اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں عجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو انقریب بہت اچھا سلا دیں گے وَكَأَيِّم مِّن فَمَا وَهَنُونِ مَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے تو جو مصیبتیں ان پر راہِ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو حمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا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 يعل الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين وامنوا اگر تم کافروں کا کہا مان لو تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے بل الله مولاکم وهو خير الناصرين یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے سنلقی فی قلوب اللذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم و وبعسمت والظالمین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 إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ, فأثابكم غَمَّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ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 أَمَنَتَنَّعَ سَيُغْشَاقُ قَافَةٌ مِنْكُمْ وَقَافَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ وَقَافَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يظُنُّ نَبِذَ اللَّهِي غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ في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 الذين تولوا منكم يوم تلقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم جل رقم میں سے احد کے دن جب کے مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے باذ افعال کے سبب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 قُتلتم او متتم من من من يجمعون اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متا لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے تم اوپل الله لاہون اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے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 لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ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 بلکہ ہم ان کو اس لیے محلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں اخر کار ان کو ذلیل کرنے والا آزاد ہوگا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله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 بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرٌ جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فاضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے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 الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن للرسول ان لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكلهمنا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 اور تم کو قیامت کے دن تمہارے امال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو جو شخص آتیش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشن داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے و تسمن الدین ات ال مِنْ, مِن قبل وَمِنَ و من اللہ دینا وَإِن ادم کتی نال کا من ازمل ابو اے اہر ایمان تمہارے معلو جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ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 ربنا انك من تدخل النار فقد وما من اے پروردگار جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ربنا ان نہ سمیا نام منا دئی یونا دل ایمانی کمف من بنا فیل ن سی آتی نا و تل اب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 کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا فست اب ان کم داؤ کم باؤ فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوخذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم ولا ادخلنهم جنات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 تقلب الذين كفروا في البلاد اے پیغمبر کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکا ندی متا قلیم جہنو سلم یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے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 ن مین احلیل کتام بلا وم الئی کھم ال و مل الئی خوش نیلست نی آیا تم نلی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 تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے اور خدا جند حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اے اہل ایمان